بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک کل اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تصویر کرو اللہ خلاس جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا اللہ قدر و جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی اخل جس نے نباتات اگائی احوا پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا فلا تنسا الا ما شاء کفلت ان ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں فذكر ان نفعت لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافے ہو جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت الفلن خدم جو بڑی آگ میں جائے گا تمہ پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیگا فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیز کی اختیار کی اسم رب, اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی بل تو فرون دنیا مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تو خیرو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی باہی میں موس ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں